سب سے بہترین علاج اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحت اور شفا عطا فرمائے شفا اللہ تعالی کی عظیم الشان نعمت ہے شفا کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں کو جو علاج سکھائے ہیں ان میں سب سے افضل بہترین اور مؤثر ترین علاج الحجامہ ہے حجامہ انسان کے جسم کو بیماریوں سے انسان کی روح کو سستی اور غفلت سے اور انسان کے نفس کو شیطان کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے ہجامہ کے کٹ جادو کو کاٹ دیتے ہیں اور انسان کے جسم میں بنے ہوئے شیطانی گھونسلوں کو چھید ڈالتے ہیں حجامہ سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور شیطان گھبراتے ہیں